ہم نے اپنا پہلا جملہ اسمیہ جو بنایا تھا وہ کیا تھا کس کس کو یاد ہے زید صالحون ماشاءاللہ اللہ زعید جملہ اسمیہ جس میں زید المفت ہے اور صالح خبر ہے حسن میں آپ سے پوچھتا ہوں زید الصالحن کا ترجمہ ہے زید نیک ہے زید نیک ہے آپ مجھے بتائیے میں نے جملہ بولا ہے زید نیک ہے سن رہے نا زید نیک ہے میں نے جملہ بولا ہے اس جملے میں کوئی زور ہے کوئی زور لگ رہا ہے آپ کو زور سمجھتے ہیں نا زور محسوس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا آپ کو محسوس ہو رہا زید نیک ہے نہیں نا اسماعیل میں نے کہا جی زید نیک ہے اس میں کوئی زور ہے زور یعنی میں بات زور دے کے کہہ رہا ہوں ایک ہے نا سمپل بات کر دینا ایک ہے زور دے کے بات کرنا یہ وہ زور ہے نہیں نہیں بہت نیک تو اس کی نیکی کو زور دے رہے ہیں نا یعنی اس بات میں پورے جملے میں زور ہے کہ زید نیک ہے نہیں ہے نا زید شابش مجھے یہی امید تھی آپ سے میں نے کہا زید نیک ہے اس میں زور ہے آپ نے کہا نہیں اب میں نا اس جملے میں زور پیدا کرتا ہوں اردو زبان میں زید نیک ہے میں زور پیدا کرنے کے لیے مجھے کچھ الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جی بے شک زید نیک ہے بے شک زید نیک ہے زور آ گیا نا اس بے شک لفظ نے زور پیدا کر دیا اب سمجھ آئیے زور کیا ہوتا ہے میں نے کہا یقیناً زید نیک ہے میں نے کہا واقعی زید نیک ہے میں نے کہا بلا شبہ زید نیک ہے ایسے یہ لفظ میں نے جملے کے شروع میں لگائے زور پیدا کرنے کے لیے ایسے کیا نا ٹھیک میں نے کہا زید نیک ہے آپ سے سوال کیا اس میں زور ہے آپ نے کہا نہیں تو میں نے زور پیدا کرنے کے کی لیے کیا کیا اردو میں کچھ الفاظ کا سارا لیا کہ بلا شبہ زید نیک ہے یا میں نے کہا واقعی زید نیک ہے یا میں نے کہا یقینا زید نیک ہے یا میں نے کہا بے شک زید نیک ہے انگلش میں زید از نیک اگر میں کہوں تو زور نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے انگلش میں بھی کچھ لفظ لگانے پڑیں گے جیسے میں کہوں گا ان ڈیڈ زید از نیک شیورلی زید از نیک ویریلی زید از نیک نو no ڈاؤٹ زید ازنیکفظ لگانے پڑتے ہیں انگلش کے جملے میں بھی زور ڈالنے کے لیے اب عرب اس جملہ ہے زید الصالح اس میں زور نہیں ہے تو اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ لفظ لگانے پڑیں گے تو ہمارا ٹاپک ہے آج کا جملہ اسمیا میں زور ڈالنا جملہ اسمیا میں زور پیدا کرنا وزن پیدا کرنا جملہ اسمی میں زور پیدا کرنا ہم نے عربی جملہ اسمیا میں عربی جملہ اسم میں زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف دو لفظ ہیں اور وہ دو لفظ حرف ہیں ٹھیک ہے دو لفظ ہیں اور وہ دو لفظ کیا ہیں حرف ہیں یعنی کلمہ کی قسم حرف ہیں اوکے جی پہلا حرف ہے لام ایک اور لام آ گیا جی ایک اور لام آ اس میں زبر کے ساتھ آتا ہے اب سارے لام آپ کو ریوائز کرنے پڑیں گے ایک لام ہم نے پڑھا تھا تا اس میں لام آیا تھا اس کے کوئی میننگز نہیں تھے وہ تو بنانے کے لیے آیا تھا ایک لام آیا لام تعریف اسم سے پہلے آیا معرفہ بنانے کے لیے وہ ساکن ہوتا تھا پھر ہم نے پڑھا لام جارا حروف جارا میں جو کہ فور کے معنی دیتا تھا اور مجرور کر دیتا تھا اسم کو یہ لام آیا زور پیدا کرنے کے لیے زبر کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک تو اس کا نام اب کیا رکھیں اس کا نام آسان نام ہم رکھ دیتے ہیں اس کا نام ہے لام تاک اس کا نام کیا ہے لام تاک تاکید زور کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں تاکید کر دی تھی تم نے ٹھیک ہے نا کر دی تھی یعنی زور دے دیا تھا آنے میں تو ایک لفظ جو کہ حرف ہے کلمہ کی قسم کے اعتبار سے وہ ہے لام تاکید اور دوسرا لفظ جو بھی حرف ہے وہ بڑا مشہور ہے اور وہ ہے انہ ان دونوں میں سے انہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں قرآن میں آپ کو بہت جگہ پہ اننا ملے گا اوکے جی عربی جملہ اسمیہ میں ہمیں زور پیدا کرنے کے لیے میرے پاس کتنے لفظ ہیں دو یہ لفظ جو ہیں یہ اسم ہیں یا فیل ہیں یہ لفظ جو دو ہیں ان کو ہم اسم کہیں گے یا فیل کہیں گے کیا کہیں گے جنہیں حرف ہیں یار یہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ کے سامنے عربی زبان کا جو بھی لفظ آتا ہے نا وہ یا اسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ دو لفظ جو زور پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ اسم ہیں یا فیل ہیں ٹھیک ہے جو تھا وہ میں نے بولا نہیں آپ انہی میں سے فائنل کرنے کے چکر میں تھے کہ کوئی فائنل کر ہی دیں نہ یہ اسم ہے نہ فیل ہیں یہ حرف ہیں ٹھیک ہے یہ حرف ہیں اوکے جی اچھا جی یہ حرف دو کون کون سے ہیں سن زور پیدا کرنے والے حرف کون کون سے ہیں لام اور انا لام اورنا اب نوٹ کر لیں ان دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے پہلی بات ان دونوں کے بارے میں نوٹ کر لیں ان دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ لام سے ذرا کم پیدا ہوتا ہے ان سے زیادہ زور پیدا ہوتا ہے دونوں سے ایک جیسا زور ہی پیدا ہوتا ہے اوکے پہلا پوائنٹ دونوں کے بارے میں کیا پوائنٹ ہے پہلا معافیا ان دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوگا پوائنٹ نمبر ٹو ان دونوں میں سے انہ کا استعمال بہت زیادہ ہے ان دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے اوکے پوائنٹ نمبر تین یہ تینوں پوائنٹ سنانے مجھے پوائنٹ نمبر تین ان جملہ اسمیا کے شروع میں آ کر مفت کا اعراب بھی بدل دیتا ہے اوکے جی یہ تین پوائنٹس بس صاحب نے یاد رکھنا ہیں جی عبدالرحمن پہلا پوائنٹ لام اور انہ کے والے سے یہ پوائنٹ لکھوایا میں نے ایمانداری سے بتا کاپی کدھر ہے وہ لکھ رہا ہے ہمارے حافظے اتنے بیٹا اچھے نہیں ہے کہ ہمیں بات یاد رہ جائے ہمیں لکھنی پڑتی ہے بات ٹھیک ہے وہ چودہ سال پہلے والی ہے جن کے حافظے بڑے تیز تھے سنتے تھے اور سب کچھ یاد ہو جاتا تھا ہمیں تو دس دفعہ بولنے تو یاد نہیں ہوتی بات جی جو لکھ رہا چلے اس سے پوچھتے جی عبداللہ پہلا پوائنٹ ان لام کے حوالے سے شا بش ہاں اور دونوں کا زور برابر ہے سمجھ آگے ہاں جی جناب تینوں پوائنٹس بتا دیں جلدی سے دونوں کا زور ایک ایسا ہوتا ہے چاہے آپ این لیں چاہے لام لے ایک ہی بات ہے جی موسٹلی استعمال ہوتا ہے نمبر تین سوال ہے کیا لام جب جملہ شروع میں تو مفت کا اعراب بدلے گا نہیں بدلے گا اوکے جی اوکے ایکسلینٹ لین جی اب میں دونوں کا استعمال آپ کو دکھاتا ہوں جی کا نام ہے حرف تاکید یہ ایک ہی ہے نا انا کے اکیلا اس لیے اس کا نام رکھے اس کا حرف تاکید کر رہے ہیں اس کا نام آپ رکھ لیں حرف تاکید لے جی دیکھیں جو چاہیے پوری زیدن صالح زور ہے نہیں ہے زور پیدا کرنے کے لیے میں نے شروع میں لگایا لام لذن زور پیدا ہو گیا کیا ترجمہ ہوگا اب ان میں سے کوئی ایک لفظ لگا کے اردو میں ترجمہ کر دیں کہ بے شک زید نیک ہے واقعی زید نیک ہے حقیقت زید نیک ہے بلا شبہ زید نیک ہے اوکے جی اوکے کلیئر یہ تھا لام کا استعمال اب میں ان کا استعمال دکھانے لگا جب میں نے ڈالا تو داخل ہو کر اراب بدلنا ہے نا مفتا کا تو اب یہ مفتن ہے نا اس نے مفتا کا اراب بدل دینا اب اس کا اراب کیا بدل رہا ہے دیکھیں اس نے مفتا کو منصوب کر دیا ان صالح اِنَّ زیدن صالح اوکے جی کوئی مشکل بات تو نہیں تھی نا لام آیا زور پیدا کرنے کے لیے لیکن اس نے جو کم استعمال ہوتا ہے اس کا آپ کو پتہ ہے اختیار بھی کم ہی ہوتا ہے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے پھر اس کا اختیار بھی زیادہ ہوتا ہے اس نے کہا میں آؤں گا ٹھیک ہے زور پیدا کروں گا اور ساتھ مبتضا کا عراب بھی بدل دوں گا اوکے جی ان زیدن سالح بن گیا ترجمہ وہی ہوگا بے شک یا واقعی یا یقینا یا بلا شبہ زید نہیں کا حسن سمجھ آ جب ان داخل ہو جائے گا نا جب ان داخل ہو جائے گا جملہ اسلم کے شروع میں پہلے انا داخل نہیں تھا نا تو آپ نے کہا تھا جی یہ مفتدا ہے یا خبر ہے اب جب ان داخل ہو گیا نا تو اب یہ مفتدہ نہیں رہا کیونکہ مفتدہ تو مرحو ہوتا ہے مفتو ہوتا ہے نا اب یہ مفت نہیں رہا نے داخل ہو کراب تو بدلا ہی بدلا ساتھ جبلہ اسم کے جو دو پارٹس ہیں نا ان کو اپنا بنا لیا یعنی ان پہ قابو کر لیا اور کہا کہ اب یہ مفتہ نہیں ہے بلکہ میرا اسم ہے یعنی اسے ہم کہیں گے انا کا اسم ہے انا کا اسم ہے یہ زیدن اب کیا ہے انا کا اسم اور صالح جو ہے یہ ان کی خبر ہے انہ کا اسم اور انہ کی خبر کب ہوں گے جب جملہ اس میں شروع میں انا آئے گا اگر انا نہیں ہوگا شروع میں تو وہ مفتہ اور خبر ہی ہوں گے لام بھی آجے جائے گا تو مفتہ خبر ہی ہوں گے لیکن انا جو زیادہ آ رہا ہے اس نے اپنا کچھ نہ کچھ تو اثر بھی دکھانا ہے نا اوکے جی کلیئر ہوگی بات بالکل کلیئر الحمد للہ تو ان میں زیدن انہ کا اسم میں اور انہ کی کلیئر ہے, اچھا جی. ہے الحمد للہ میں پھر آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں اس میں زور ہے صالحن زور ہے انا زئی صالحن زور ہے صالحن اور انا زید صالحن دونوں کا زور ایک جیسا ہے دونوں کا زور ایک ایسا ہے ٹھیک ہے لیکن دونوں میں سے زیادہ استعمال کون ہوتا ہے انا اور انہ آ کر کو منسوب کر دیتا ہے اور مفتا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں جنہیں زوردار انداز میں بات کی جائے نا انہیں پھر بھی یقین نہیں آتا ٹھیک ہے میں نے کہا اندید زیدن ہن تو ابھی بھی مور دیکھ رہے تھے میرا انہیں یہاں بھی کوئی ڈاک زور ہی نظر آیا انہوں نے کہا ہے زور لیکن کو ہم جانتے ہیں ٹھیک اب جو کلام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ ڈبل ڈوز دیتا ہے ڈاکٹر ڈبل ڈوز کب دیتے جب سنگل ڈوز سے فرق نہ پڑ رہا ہو تو ڈاکٹر ڈبل ڈوز دے دیتے اوکے جی تو سنگل ڈوز دی اور کے لیے آرام نہیں آیا تو متقلم کے پاس ڈبل ڈوز ہے یہ دو ہی ہیں نا اس نے کہا ٹھیک ہے ان میچ لگاتا ہوں شروع میں اور لام کو میں لگا دیتا ہوں خبر پہ کیا بن گیا انس والے لام نے تو کچھ نہیں کرنا تھا نا لام نے تو اعراب نہیں بدلنا تھا نا اس لیے وہ رام سے آ کے بیٹھ گیا خبر پہ تو تنوین کہاں جائے گی ہم نے کوئی پڑھا ہے کہ لام آ کے کچھ تنوین قائم کر دیتا ہے بس جو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس میں کیوں سوچتے ہیں وہ وہ علی والا جو ہے وہ تنوین ختم کرتا ہے نا یہ تو لام تاک ہے تو بن گیا جی ان زن لس والے اچھا اب سکون ہوا کچھ زور اچھا ابھی بھی کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر میرے پاس ایک حل ہے ایک ہل اور ہے ایک تو وہ ہے نا ہلو والا آخری یہ والا زور لانے کے لیے اس سے پہلے ایک حل ہے وہ حل یہ ہے کہ میں شروع میں قسم کھا اللہ کی واہ زید لوں اب جملہ اسمیا میں اس سے زیادہ زور نہیں پیدا کر سکتے اس کے بعد بس جوتیوں کی کسل ہے کر نہیں سکتے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یار اس جملے میں اتنا زور ہے اس جملے میں اتنا زور ہے اس جملے میں کتنے زور ہیں جلدی سے بتائیں اسماعیل تین کون کون سے قسم کا زور قسم بھی زور کے لیے آتی ہے نا انا کا زور لام کا زور تین زور ہے نا ویسے بہت ہی افسوس ہوا مجھے آج آج مجھے آپ نے میرا مقام بتا دیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے پتہ کیسے نہیں پتہ چلا دیکھیں میں نے جملہ کہا زید الصالح زید نیک ہے یہ کس نے کہا آمد. میں نے کہا نا آمد. میں نے کہا اور پوچھا اس میں زور ہے آپ نے کہا صاف انکار کیا اس میں کوئی زور نہیں ہے یعنی یہ میری حیثیت ہے یہ میری ویلو ہے کہ میں نے کہا زید نیک ہے اور آپ کہہ رہے جس میں زور ہی نہیں ہے کوئی سچی بات ہے کہ نہیں میں تو پوچھ رہا تھا آپ سے آپ مجھے کہتے جی زور ہے آپ بتا دے آپ مجھے بتاتے سر آپ کا زور ہے نہیں جانتے میں کہہ رہا ہوں میرا زور تو ہے نا آپ کہاں ہے یار آپ نے صاف انکار کیا میں نے تین چار دفعہ پوچھا آپ سے اس میں زور ہے زور ہے زور ہے آپ نے کہا نہیں ٹھیک ہے ریزلٹ یہ نکلا کہ ایک زور ہڈن زور ہوتا ہے اور وہ زور ہوتا ہے کہنے والے کا کہ کون رہ تو میں نے کہا واللہ ہی اِنَّ تو اس میں چار زور ہیں چار ایک زور کہنے والے کا باقی تین آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اب یہی چار زور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے سبحان ک اللہ حمدی حمدی کا اشد اللہ